نمبر ایک سورت البقرہ آیت ایک سو نو بہت سے اعلی کتاب اپنے دل کی جلن سے یہ چاہتے ہیں کہ ایمان لا چکنے کے بعد تم کو پھر کافر بنا دیں حالانکہ ان پر حق ظاہر ہو چکا ہے آیت نمبر دو ولن ترغ انکل یود و حتب الد اللہ من العلم مالاک امین اللّہ میوں وری یوں ولا نصیر سورت البقرٰ آیت ایک سو بیس اور تم سے نہ تو یہودی کبھی خوش ہوں گے اور نہ عیسائی یہاں تک کہ ان کے مذہب کی پیروی اختیار کر لو ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت یعنی اسلام ہی ہدایت ہے اور اے پیغمبر اگر آپ اپنے پاس علم وہی کے آ جانے پر بھی ان کی خواہشوں پر چلو گے تو تم کو اللہ تعالیٰ سے بچانے والا نہ کوئی دوست ہوگا نہ مددگار ریایت ان لوگوں کو اچھی طرح سے بار بار پڑھنی چاہیے جو یہود و نسارہ کو راضی کرنے کی فکر میں ہر وقت گھٹتے رہتے ہیں اور ان کا قرب پانے کے خواہش مند ہیں بلکہ بہت سے مسلمان تو ان کو اپنے مسائل کا حل کلندہ سمجھتے ہیں کاش مسلمان حکمران اس آیت کو پڑھیں اور سمجھیں کاش وہ لوگ بھی اس آیت پر غور کریں جو اپنی حفاظت کا ٹھیکہ یہود و نصارہ کو دے چکے ہیں انہیں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ یہود و نصارہ کبھی بھی ان کے دوست نہیں ہو سکتے انہیں دوست بنانے کا تو بس ایک ہی طریقہ ہے کہ اس دوستی کی قیمت کے طور پر اپنے ایمان سے دستبردار ہو جائیں اور یہود و نصارہ کی طرح ملعون و مغذوب بن جائیں مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ یہود و نصارہ کے گورے رنگ اور باز میٹھی زبانوں کے دھوکے میں آنے کی بجائے اپنے رب اور مالک کے فرمان پر یقین رکھیں اور اسی فرمان کی روشنی میں یہود و نصارہ کو دیکھیں اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ماضی میں مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ یہود و نصارہ کی دوستی کا شکار ہو کر منافقت کی تاریخ کھائیوں میں گر کر اپنی دنیا اور آخرت تباہ کر چکا ہے نمبر تین وکالو کون حدن او نسوار تہتدو البل ملت ابراہیم حنیف وما کا نمل المشرقین اور یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی یا عیسائی ہو جاؤ تو سیدھے راستے پر لگ جاؤ گے کہہ دیجئے نہیں بلکہ ہم دین ابراہیم پر ہیں جو ایک اللہ تعالیٰ کے ہو رہے تھے اور مشرقوں میں سے نہ تھے صورت البقرہ آیت 135 آج کے یہود و نصارہ اپنے دین کی بجائے اپنے نظام حکومت اور اپنے نظام معیشت اور اپنی گندی تہذیب و ثقافت کی دعوت دے کر کہہ رہے ہیں کہ اسی کو اختیار کرو تبھی کامیابی اور ترقی پاؤ گے چاہیے تو یہ تھا کہ مسلمان ان کی اس دعوت کو ٹھکرا کر اسلام کے اپنے نظام حکومت نظام معیشت اور اسلامی تہذیب و ثقافت کے ساتھ جڑے رہتے لیکن افسوس صد افسوس کہ آج اکثر مسلمان یہود و نصارہ کی اس کفریت دعوت کو دل و جان سے قبول کر رہے ہیں اور یہودیت اور نصرانیت کے گندے امراض کو اپنی زندگی کے ہر شعبے اور اپنے گھروں تک میں گھساتے جا رہے ہیں ان اللّہ وَََََََََََََََّّلّہ راج نمبر چار والباطا بادمہ جا من العلم ان قيد المن الوارمين صورت البقرہ آیت 145 اور اگر آپ باوجود اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے ان کی خواہشوں کے پیچھے چلیں گے تو ظالمین میں داخل ہو جائیں گے افسوس کے آج یہود و نصارہ کی خواہشات مسلمانوں کا مقصد زندگی اور آئیڈیل بن چکی ہیں اور مسلمان اندھا دھند ان خواہشات کے پیچھے دوڑتے جا رہے ہیں اور وہ یہودیوں کے گناہوں اور خواہشات کی بچی کچی میل کچیل کھانے کو بھی روشن خیالی اور ترقی سمجھ رہے ہیں اور یہود و نصارہ کے تمام طریقے اپنانے کو تہذیب و تمدن کا تقاضا سمجھتے ہیں نمبر پانچ لایت تقیب المینون الکافرین من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي سمِن إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تقا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ المصیر سورح عل آل عمران آیت 28 مومنو کو چاہیے کہ مومنو کے سوا کافروں کو دوست نہ بنائیں اور جو ایسا کرے گا اس سے اللہ تعالیٰ کا کچھ عہد نہیں ہاں اگر اس طریق سے تم ان کے شر سے بچاؤ کی صورت پیدا کرو تو اور بات ہے اور اللہ تعالیٰ تم کو اپنے غضب سے ڈراتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے یعنی جب حکومت و سلطنت جا و عزت اور ہر قسم کے تقلبات و تصرفات کی زمام اکیلے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے تو مسلمانوں کو جو صحیح معنیٰ میں اس پر یقین رکھتے ہیں شایان شان نہیں کہ اپنے اسلامی بھائیوں کی اخوت و دوستی پر اکتفا نہ کر کے خام اللہ تعالیٰ کے دشمن کی موالات و مدارات کی طرف قدم بڑھائیں اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ان کے دوست کبھی نہیں بن سکتے جو اس خپت میں پڑے گا سمجھ لو اللہ تعالیٰ کی محبت و موالات سے اسے کچھ سروکار نہیں ایک مسلمان کی سب امیدیں اور خوف صرف اللہ تعالیٰ رب العزت سے وابستہ ہونی چاہیے اور اس کے اعتماد و وسوق اور محبت و مناسرت کے مستحق وہی لوگ ہیں جو حق تعلیٰ سے اسی قسم کا تعلق رکھتے ہوں ہاں تدبیر و انتظام کے درج میں کفار کے ذرع عظیم سے اپنے ضروری بچاؤ کے پہلو اور حفاظت کی صورتیں معقول و مشروع طریقے پر اختیار کرنا ترکِ موالات کے حکم سے مستثنا ہیں مگر اسے حقیقت میں موالات نہیں بلکہ صورت موالات سمجھنا چاہیے جس کو ہم مدارات کے نام سے موصوم کرتے ہیں تفسیر عثمانی جلد ایک صفحہ دو سو اکسٹھ نمبر چھوتم ان اہل بلون کم وما یو الََََََََََََََََََََََََََََََفسم وما یشعرون اے اسلام بعض اعلی کتاب اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ تم کو گمراہ کر دیں مگر یہ تم کو کیا گمراہ کریں گے اپنے آپ کو ہی گمراہ کر رہے ہیں اور وہ نہیں جانتے سورہ آل عمران آیت انتر چاہتے تو سب ہیں مگر اس کام کے لیے کچھ لوگ مخصوص کر لیے جاتے ہیں مثلاََ اس زمانے میں مستشرقین ریز اور معاشی ماہرین جنہیں ڈاکو کہنا زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے اس کام میں جتے ہوئے ہیں اور وہ مسلمانوں کو ہر شعبے میں گمراہ کر کے اسلام سے ہٹا رہے ہیں اور یہی ان کا مقصد ہے کیونکہ گمراہی بد دینی اور بے راہ روی ہی ان کا دین و مذہب ہے اور اسی کی وہ عمومی دعوت چلا رہے ہیں نمبر سات یا منو ان من فریقم اوت الکتاب بافرین مومنو اگر تم اہل کتاب کے کسی فریق کا کہنا مان لو گے تو وہ تمہیں ایمان لانے کے بعد کافر بنا دیں گے سورح المران آیت ایک سو یعنی مسلمان ان یہودیوں اور نسرانیوں کی جس قدر اطاعت کرتے چلے جائیں گے اسی قدر کفر کے قریب ہوتے چلے جائیں گے چنانچہ مسلمانوں کے بعض فرقوں میں یہودیت زیادہ پائی جاتی ہے اور بعض میں کم بس جس میں جس قدر یہودیت یعنی شیطانی عقائد و اعمال ہوں گے وہ اسی قدر اللہ تعالی کی لانت اور غضب کا مستحق ہوگا اس بارے میں مزید تفصیل انشاءاللہ اللہ تیسرے باب میں آئے گی نمبر آٹھ ولا تکلَین تفرقو وختلف بادمہ جا احم البینات وولا اکلحم اذاب العظیم سورا سورہ آیت عمران آیت 105 اور ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو متفرق ہو گئے اور واضح احکام آنے کے بعد ایک دوسرے سے خلاف و اختلاف کرنے لگے یہ وہ لوگ ہیں جن کو قیامت کے دن بڑا عذاب ہوگا یعنی یہود و نصارہ کی طرح مت بنو جو اللہ تعالیٰ کے صاف احکام پہنچنے کے بعد محض اوہام و احوا کی پیروئی کر کے اصول شرح میں متفرق اور فرو میں مختلف ہو گئے آخر فرقہ بندیوں نے ان کے مذہب اور قومیت کو تباہ کر ڈالا اور سب کے سب عذاب الہی کے نیچے آ گئے تمبی عیسائیت سے ان اختلافات اور فرقہ بندیوں کا مضموم و مہلک ہونا معلوم ہوا جو شریعت کے صاف احکام پر مطلع ہونے کے بعد کیے جائیں افسوس ہے کہ آج مسلمان کہلانے والوں میں بھی سینکڑوں فرقے شریعت اسلامیہ کے صاف اور صحیح اور مسلم و محکمہ اصول سے الگ ہو کر اور ان میں اختلافات ڈال کر اس عذاب کے نیچے آئے ہوئے ہیں تاہم اس طوفان بدتمیزی میں اللہ تعالی و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدہ کے موافق ایک عظیم الشان جماعت بحمد اللہ اللہ تعالی کی رسی کو مضبوط تھامے ہوئے ما انا علیہ و اصحابی کے مسلک پر قائم ہے اور تا قیامت قائم رہے گی باقی فروئی اختلافات جو صحابہ رضی اللہ عنہم اور آئمہ مجتہدین میں ہوئے ہیں ان کو آیت حاضرہ سے کوئی تعلق نہیں اس فروئی اختلاف کے اسباب پر حضرت شاہ ولی اللہ قدی سسروح نے اپنی تصانیف میں کافی و شافی بحث فرمائی ہے تفصیر عثمانی جلد ایک صفحہ تین سو پانچ البتہ احد حاضر کے وہ فرقے جنہوں نے فروئی مسائل کو امت مسلمہ میں تفریق کا ذریعہ بنا کر اشتہار بازی اور دعوے بازی شروع کر رکھی ہے وہ بھی گمرائی کے ان راستوں پر چل نکلے ہیں جن پر یہود و نسالہ کے قدموں کے نشان اب تک نظر آ رہے ہیں نمبر نو یا اَ الذین ل لا خدو بتقا من دونکم لا دون خبالا لونکم قبال ودوم تم قد بدت البغمن افواہم وما تخفی صدور اکبر قدب الایاتی کن تم تعلن مومنو کسی غیر مذہب کے آدمی کو اپنا رازدار نہ بنانا یہ لوگ تمہاری خرابی اور فتنہ انگیزی کرنے میں کسی طرح کی کوتاہی نہیں کرتے اور چاہتے ہیں کہ جس طرح ہو تمہیں تکلیف پہنچے ان کی زبانوں سے دشمنی ظاہر ہو ہی چکی ہے اور جو کینیں ان کے سینوں میں مخفی ہیں وہ کہیں زیادہ ہیں اگر تم عقل رکھتے ہو تو ہم نے تم کو اپنی آیتیں کھول کھول کر سنا دی ہیں سورہ آل عمران آیت ایک سو اٹھارہ آج مسلمانوں نے قرآن مجید کے اس حکم کو پسے پس پشت ڈال دیا ہے اور اپنے تیل کے خزانوں زمینی ذخائر اور عسکری معاملات تک میں انہوں نے یہود و نصارہ کو اپنا ہمراز بنا رکھا ہے اور وہ ہر معاملے میں یہود و نصارہ سے مشورہ لینا ضروری سمجھتے ہیں اور لاکھوں مسلمانوں نے تو اپنے اربوں خربوں روپے کی مالیت کے اموال اور خزانے یہود و نصارہ کے خفیہ بینکوں میں رکھے ہوئے ہیں اور یوں انہوں نے اپنی گردنیں خود اپنے دشمنوں کے ہاتھوں میں دے رکھی ہیں نمر 10 يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الكافرين اوليا من دون المؤمنين اتريدون ان تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا ايها اهل الايمان مومنوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بناؤ کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کا سريح الزام لو بے شک منافق لوگ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے اور تم ان کا کسی کو مددگار نہ پاؤ گے صورت النساء آیت 144-145 اس آیت میں بھی کافروں سے دوستی کرنے سے منع کیا گیا ہے اور واضح بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی کرنا نفاق کی دلیل ہے کیونکہ مدینہ کے منافقین نے یہی کیا تھا کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر اپنی دوستی اور وفاداری کا مرکز یہودیوں کو بنا لیا تھا چنانچہ قیامت تک کہ مسلمانوں کو اس سے روکا جا رہا ہے نمبر گیارہ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نقشى أن تصيبنا دائرة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 بے شک اللہ تعالی ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا تو جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے تم ان کو دیکھو گے کہ ان میں دوڑ دوڑ کے ملے جاتے ہیں کہتے ہیں کہ ہمیں خوف ہے کہ کہیں ہم زمانے کی گردش میں نہ آ جائیں بس قریب ہے کہ اللہ تعالی فتح بھیجے یا اپنے ہاں سے کوئی اور امر نازل فرمائے پھر یہ اپنے دل کی باتوں پر جنہیں چھپایا کرتے تھے پشیمان ہو کر رہ جائیں گے اس آیت مبارکہ میں چند امور نہایت وضاحت کے ساتھ بیان فرمائے گئے ہیں صورت المائدہ آیت 51-52 نمبر ایک مسلمانوں کے لیے جائز نہیں کہ کافروں کو اپنا ولی بنائیں ولی کے معنی دوست معتمد اور مددگار کے آتے ہیں یعنی کسی مسلمان کو اس بات کا حق حاصل نہیں کہ وہ مسلمانوں کو چھوڑ کر یہود و نصارہ کے ساتھ دوستانہ اعتماد اور برادرانہ معاونت یا نصرت کا تعلق قائم کرے نمبر دو یہود و نصارہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہمیشہ سے متحد ہو جاتے ہیں اور اس بارے میں ایک دوسرے کے ولی یعنی مددگار بن کر اسلام کو مٹانے اور مسلمانوں کو گمراہ کرنے یا تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں نمبر تین مسلمانوں میں سے وہ لوگ جنہوں نے ظاہری طور پر کلمہ پڑھ رکھا ہے لیکن ان کے دلوں میں نفاق کا بیج موجود ہے وہ ہمیشہ بھاگ بھاگ کر یہود و نصارہ کی گود میں گرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مشکل حالات میں یہ ہماری مدد کریں گے غربت اور قہط کے وقت یہ ہمیں قرضہ دیں گے اور اگر پکے مسلمانوں کو شکست ہو گئی تو یہ یہود و نصارہ ہمیں مسلمان سمجھ کر نہیں ماریں گے بلکہ ہماری جان اور مال محفوظ رہے گا اس لیے وہ پہلے سے ہی اپنا تعلق یہود و نصارہ کے ساتھ جوڑ کر رکھتے ہیں اور ان کو بتاتے رہتے ہیں کہ ان نظریاتی مسلمانوں کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے جو آپ لوگ اس سے لڑ رہے ہیں نمبر چار جو لوگ جان کے خوف اور مال کی لالچ میں یہود و نصارہ کے معاون و مددگار اور معتمد دوست بن جاتے ہیں تو خود ان میں بھی آہستہ آہستہ یہودیت اور نصرانیت گھس جاتی ہے اور وہ ایمان اور ہدایت سے محروم ہو جاتے ہیں نمبر پانچ جب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دیتا ہے تو یہود و نصارہ کے ساتھ و وفاداری کرنے والے یہ منافق بہت پچھتاتے ہیں اور دنیا و آخرت میں ذلیل ہو جاتے ہیں